اعوذ باللہ شیفان رجین ولکم فلقا سے حیات ان شاء اللہ تبارک و تعالی آج کے اس درس میں ہم بلوغ المرام کی کتاب الجنایات پڑھیں گے جنایات یہ جنایہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لغوی مطلب کہ جن غزل وف سے ہی کہ کسی آدمی نے اپنے آپ پر گناہ کا کام کیا یا اپنے آپ پر ظلم کیا لیکن شریعت کی اصطلاح میں اور فقاہ کی اصطلاح میں کتب حادیف کے اندر یہ معنی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرنا زیادتی کرنا یہ اس معنی میں مثلا کسی کی جان لے لینا کسی کو زخمی کر دینا کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ دینا یہ اس باب میں آتا ہے جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ بہت سارے اس طرح کے معاملات اس میں بیان کریں اور اس کتاب کے اندر جرائم سے متعلق حدیثیں آئیں گی اور اسلام کے اندر جو حدود کا نفاذ ہے یعنی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو اس کو بدلہ دیا جائے کسی کی جان لے لے کوئی شخص تو اس کو بھی جان کے بدلے قتل کر دیا جائے نہ یہ اسلامی حدود اور تعزیرات جرائم کے ساتھ ساتھ یہاں پر حدود کا بھی بیان آیا گیا اور اسلام میں حدود کے نفاذ کی بڑی اہمیت گناہوں پر سزا ملنے لگے تو جرائم کم ہو جاتے ہیں جن ملکوں میں مجرمین کو سزا دی جاتی ہے اسلامی حد قائم کی جاتی ہے چور کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے زانی کو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جاتا ہے ناحق قتل کرنے والے کو جان کے بدلے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے وہاں جرائم کم ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے حدود کے نفاذ کی یا قصاص وغیرہ کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام مقاصد کو رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والم فلقصاس حیات پیساس لے لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے جانی کی جان کو پیساس میں قتل کر دینے میں زندگی ہے کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اور پھر قاتل کو بھی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی ہے ظاہری طور پر تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جان کے بجائے دو جان چلی گئی اس میں زندگی کیسے ہے جان لینے میں زندگی کیسے ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قاتل کو سزا مل جائے گی اور قتل کرنے والے کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے گا چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا زانی کو سزا مل جائے گی تو ایسے تمام لوگ جو کسی کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں یا کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے قتل کرنے سے باز آ جائیں گے اور وہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے قتل کر دیا فلاں کو تو سزا کے طور پر جو ہے ہاں مجھ کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو اس طرح سے اس طرح سے جرائم کم ہوں گے جانوں کی حفاظت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی دوسری جگہوں پر وقت علی امتیاح ان نفس وئنہ بل آئین الفا بل الفول ادونا سن نہ بس سن و حق ساس اس طرح سے بیان فرمایا کہ ہم نے ہاں یہ فرض کیا ہے کہ نفس کے بدلے نفس جان کے بدلے جان قتل کی جائے گی آنکھ آن کسی نے کسی کی پھوڑ دی تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی اور ناک کاٹ لیا کسی کی کسی نے تو اس کی ناک بھی کاٹ لی جائے گی دانت توڑ دیا تو دانت توڑ دیا جائے گا اسی طرح سے کسی کو زخمی کیا تو زخمی کی کے بدلے زخمی کیے جانے کے بدلے بھی اس کو سزا ملے گی اس طرح سے شریعت کے اندر یہ عدل و انصاف اور مساوات قائم کیا گیا ہے اور یہ سزائیں بتائی گئی ہیں اور اسی طرح سے دوسری آیات بھی ہیں تو اس کتاب میں ہم لوگ گناہوں کے بارے میں جرائم کے بارے میں پڑھیں گے اور جرائم کی سزا بھی پڑھیں گے اسلامی حدود کی باتیں بھی آئیں گی پہلی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ و انی رسول اللہ الا بے احداثرہ الطيب الزامی النفس و النفس بالنفس والتارک لدینه المفارق للجماعہ متفقن علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا پول وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے تو یہاں یش حد الا اللہ و انی رسول اللہ کا جو اضافہ ہے یہ تاکید کے لیے ہے بیان کے لیے ہے وضاحت کے لیے ہے ورنہ کوئی مسلم اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے تو کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا خون بہایا نہیں جا سکتا ہے مگر تین قسم کے لوگ ہوں گے کہ اگر وہ ان میں سے ہوں گے کوئی بھی اس شخص ان تین قسم کے لوگوں میں سے ہوگا تو اس کا خون حلال ہو جائے گا اور یہاں پر جو تین کا لفظ ہے کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے جن کا خون حلال ہو جائے گا یہ حسر کے لیے نہیں ہے کیونکہ حسر کا مطلب یہ ہے کہ صرف باؤنڈیشن کے لیے نہیں ہے کہ صرف انہی تین, تین, تین, تین, تین طرح کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا یا ان کا خون حلال ہوگا بلکہ اور بھی قسمیں ہیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں تو تین طرح کے کون سے لوگ ہیں اتیب الزانی وہ شادی شدہ شخص جس سے زنا سرزد ہو جائے اور شادی شدہ نہیں ہے اور اس سے زنا سرزد ہو جائے تو سورے نور کی آیت ہے ازانیت وزانی فدر دوپ اللہ واحد ان میں ات جلدہ کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو سو کوڑے مارو اور حدیث کے اندر تغریب و عام کا بھی لفظ ہے کہ سو کوڑوں کے ساتھ ساتھ ایک سال کے لیے ان کو وہاں اس مقام سے ہٹا دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے یا اس شہر سے شہر بدر کر دیا جائے اگر آدمی ہے تو اور اگر عورت ہے لڑکی ہے تو اگر کوئی دوسرے شہر میں اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے کوئی محرم ہے تو اس کے ہاں پہنچا دے وہاں سے ہٹا دے تاکہ کتنا ختم ہو جائے لیکن اگر کوئی شادی شدہ ہے اس سے جنا سرزد ہو گئی ہے تو شریعت کے اندر بڑی سخت سزا ہے اور وہ سزا کیا ہے رجم کرنا ہے اور رجم کیسے کیا جائے گا پتھر سے پتھروں سے مار مار کر کے اس کو سنگسار کیا جائے گا ہلاک کیا جائے گا کسی میدان میں چاروں طرف سے مسلمان ہوں گے ہاں اور پتھر سے اس کو ماریں گے چاروں طرف سے یہاں تک کہ اس کو مار ڈالیں گے اسلام کے اندر یہ بڑی سخت سزا ہے کیوں سزا ہے اس لیے کہ ہاں اگر عورت ہے تو اس نے اپنے پورے گھر کو برباد کیا ہاں اپنے شوہر کا خیال نہیں کیا اپنے بال بچوں کا خیال نہیں کیا ہاں اور اگر مرد ہے تو اس نے بھی جو ہے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی اور جبکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو دو کر لے تین کر لے چار کر لے دوسرے شریعت کے اس قانون پر عمل کرنے کے بجائے زناکاری کا راستہ اپنایا اور اس نے بھی اپنا گھر اجاڑ دیا اس لیے ایسے دونوں شخص کو سنگسار کر دیا جائے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے تاکہ اس, کو اس کی سزا کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے ذنا سے بچیں اور یہ حکم رجم کا حدیث کے اندر یہ واضح الفاظ میں ہے اور پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی آیات کی تین قسمیں ایک وہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت بھی باقی ہے اور حکم بھی باقی ہے جیسے تمام آیتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں یا ایک آیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ تلاوت باقی ہوتی ہے حکم میں منسوخ ہو جاتا ہے جیسے پہلے زناکار کی سزا کیا تھی من منكم فان الموت او يجعل اللہ تی یاسائے شہید الف امس کو سبیلا کہ اگر کسی عورت سے ذنا سرزد ہو جائے تو اسے گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ اسی گھر میں وہ مر جائے یا یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ نکالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے, ایسے اس جو ہے آیت کو سورہ نور کی آیت سے کیا ہے منسوخ کر دیا کہ سور نور کی آیت میں یہ ہے کہ سو کوڑے مارے جائیں گے اور حدیث سے اس کی اور بھی اس حدیث میں اضافہ ہے کہ اس کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا شہر بدل کر دیا جائے گا اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی, تلاوت باقی ہے جن, کی جن کی تلاوت باقی نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے تلاوت منسوخ ہو گئی حکم باقی ہے ان آیتوں میں سے ایک آیت آیت رجب بھی ہے ہاں اشیخو و شیخو خطو ہاں ادا ذنا فرجمو ہما نکالم من اللہ و اللہ الحکیم کہ شیخ یعنی بوڑھا اور بوڑھے سے بڑھاد یہاں پر شادی شدہ ہے شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر یہ زنا کر لیں تو فرجمو تو ان کو رجم کر دو نکال من اللہ یا اللہ تعالی کی طرف سن کی سزا ہے تو یہ آیت تلاوت کے لیے منسوخ ہو گئی ہے تلاوت میں شامل نہیں ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے منقی حدیث پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا جیسے اسلم جی راج پوری اور دوسرے لوگ جو کیا کہتے ہیں آیت رزم کا انکار کرتے ہیں رزم ہی کا انکار کرتے کہتے اسلام میں رجم نہیں ہے کیونکہ قرآن کے اندر موجود نہیں جبکہ یہ واضح طور پر موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو تین واقعات پیش آئے شادی شدہ جو ہے لوگوں سے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی خود وہ آئے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا مشہور صحابی ہے مائز اسلمی اور ایک غامدیہ خاتون تھی ان لوگوں نے خود آ کر کے اعتراف کیا اور ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی توبہ ایسی ہے کہ اگر ان کی توبہ پورے مدینے کے گنہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی تو ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذنا کی یا شادی شدہ اشخاص کو ر میں کیا تو قرآن کی آیت موجود ہے جو کہ اطلاعات جس کی منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں موجود ہیں اور اسی طرح سے جیسا کہ یہ حدیث ہے اور اسی طرح سے واقعات بھی پیش آئے تو اس لیے جو ہے حکم یہ رجم کا حکم باقی ہے اس کا, اس کا انکار کرنا کفر ہے رجم کے حکم کا انکار کرنا یہ کیا ہے کفر ہے کیونکہ اسلام کے کسی حکم کا کوئی انکار کر دے تو قابل ہو جاتا ہے چاہے کوئی حکم چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس لیے جو ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بہت سارے منکرین حدیث جو ہے اس طرح کی آیتوں کا اور اس طرح کے احکام کا وہ انکار کر دیتے کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے اور اس طرح کے واقعات کو اب یہاں تک وہ لوگ آگے بڑھے نوزب اللہ مزالک جو ہے حضرت مائز آس مائز اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازیاں شروع کر دی کہ... کہ... کہ... کہنے لگی کہ ارے وہ تو ایک جو ہے لفنگے قسم کے ڈاکو تھے وہ جو ہے وہ ان کو سرزد کیا جا... تھا کوئی سچے پکتے مسلمان تھے کیا ان کی ڈکیتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا اس طرح کی باتیں بناتے ہیں جبکہ صحیح صحیح حادث موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس طرح کی حادث موجود ہیں تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص ہے یا پہلے تین تینوں میں سے پہلا شخص سے کس کا ذکر کیا جو شادی شدہ آدمی ہو جنا کا جو ہے ارتقاب ہو گیا ہو اس کو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اور اسے رجم کر دیا جائے گا چاہے مرد ہو یا عورت اس طیب الزانی کا لفظ ہے لیکن عورت بھی اس کے اندر شامل ہے جیسا کہ آیت میں نے ابھی بتائی آپ لوگوں کے سامنے ون نقص اسی طرح سے جان کے بدلے جان کو بھی قتل کر دیا جائے گا اسی نے قتل کر دیا کسی کو من قتل متعمدن جزاح جہن قالدن کیا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو قصدن قتل کیا قتل کی کئی قسمیں ہیں ایک تو قتل خطا ہے اور ایک قتل عمد ہے قتل خطا یہ ہے دو طرح کا سمجھ لیجیے کہ جیسے کسی نے کسی شکار پر گولی چلائی یا تیر مارا اور سامنے اچانک کوئی آدمی آ گیا ہاں اس کو گولی لگ گئی اس کو تیر لگ گیا اور وہ ختم ہو گیا ایک تو یہ ہے دوسرے یہ کہ لڑائی جھگڑے میں لڑائی جھگڑے میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا ہاں کسی کو گوسا مار دیا اور اس گھوسے سے وہ کیا ہو گیا مر گیا تو عام طور سے جو ہے گھوسے سے آدمی قتل نہیں کرتا ہے گھوسے سے کوئی مرتا نہیں ہے تو اس طرح کہ قتلے خطا ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں گاڑی آدمی چلاتے ہوئے جا رہا ہے اور اچانک جو ہے دو گاڑیوں میں ایکسیڈینٹ ہو گیا اور جو ہے آدمی مر گئے اس میں تو یہ سب قتل خطا میں شمار ہوتا ہے تو قتل خطا کی سزا کیا ہے کہ اس کو دیت لی جائے گی اس سے دیت لی جائے گی اور دیت سو اونٹ ہے دیت لی جائے گی اور دیت کیا ہے سو اونٹ ہے اگر وہ شخص سے دینے پر قادر نہیں تو اس کا خاندان مل کر کے دیں گے مل کر کے آگے کچھ باتیں اس تعلق سے آئیں گی اور اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے تو اس کے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے کہ اگر مقتول کے وارثین دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو سو اونٹ دے کر کے آدمی قاتل کو بچا لیا جائے گا لیکن اگر مقتول کے وارثین اس پر راضی نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا اس کا خون اب کیا ہو گیا حلال ہو گیا اس لیے کہ اس نے ایک جان کو قتل کر دیا ہے हा? لیکن کچھ چیزیں مستفرہ ہو جائیں گی اس سے الگ ہو جائیں گی آگے اس کی بات آئے گی تیسری چیز کیا ہے اتارق الدین ہی المفارک الما الجما تیسرا شخص وہ ہے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے جو ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد جو ہے دین چھوڑ دے مرتد ہو جائے یا یہ کہ مسلمان ہو پہلے سے پھر کیا کرے ہاں ارتداد اختیار کر دے تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے کیوں قتل کر دیا جائے اس لیے قتل کر دیا جائے تاکہ اگر وہ نیا مسلمان ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہاں کہ لائک راہدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین دین اسلام کو قبول کرو تو سوچ سمجھ کر کے پڑھ لکھ کر کے سوچ سمجھ کر کے اچھی طرح سے قبول کرو سمجھ کر کے یہ نہیں کہ کسی لالچ کے لالچ کے لیے جو ہے کسی لالچ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے کام بن گیا تو مرتد ہو گئے کیوں ایسا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگ جو ہے اسلام سے نفرت یا متنفر نہ ہو اسلام کی بدنامی اس میں نہ ہو جیسا کہ اہل کتاب کیا کہا کرتے تھے وہ من کتابی آمنوا انزل آخره یہ یہودیوں کی سازش تھی وہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت تم جو ہے ایمان لاؤ ظاہری طور پر یعنی جھوٹ موٹ ایمان لے آؤ کلبہ پڑھ لو اور شام ہوتے ہوتے جو ہے تم اسلام سے پھر جاؤ تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو اور جو داخل ہو گئے وہ پلٹ آئے کیوں اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اہل کتاب ہے یہ کتاب والے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہو کر کے اور اسلام سے پھر گئے تو اس, اس, اس, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی خیر خوبی۔ نہیں اسلام کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے اسی لیے شریعت کے اندر حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام ایمان لا کر کے مسلمان ہو کر کے پھر مرتد ہو جاتا ہے یا پہلے سے مسلمان تھا پھر ارتداد اختیار کر لیا تو سر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو اس روئے زمین پر جینے کا حق نہیں ہے اس نے ایک, ایک پورے دین پروار کیا ہے مسئلہ اس کی جان کا نہیں ہے مسئلہ جو ہے پوری دنیا کا ہے کہ وہ مرتد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں تک غلط میسج جائے گا لوگ یہ سمجھیں گے کہ لگتا ہے کہ اسلام کوئی اچھا مذہب نہیں ہے اس لیے یہ سزا کے طور پر یہ حکم ہے اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ تو سمجھتا ہوں کہ نہیں سننے میں آیا لیکن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے بہت سارے وہ لوگ جو دیہاتی اور اس طرح کے دور دراز کے لوگ دیکھے دیکھا لوگوں لوگوں کے مسلمان ہو گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے ارتداد اختیار کیا تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور ان کے اندر ہمت دی اور جو ہے ان کو انہوں نے ڈٹ کر کے جو ہے مرتدین سے مقابلہ کیا اور بہت سارے لوگوں کے نام تاریخ میں آتے ہیں ایک لفظ اور آگے ہے المفارق ل اسی طرح سے جو جماعت کو چھوڑنے والا ہو یعنی مسلمانوں کی جماعت سے خروج کرنے والا ہو یہاں اس کا حکم الگ ہے یا یہ کہیں گے کہ گویا کے دین کو چھوڑنے والا شخص ہے جماعت کو چھوڑنے والا شخص ہے اور جماعت میں تفرقہ ڈالنے والا شخص ہے تو اس کو بھی مراد لے سکتے ہیں اور الگ سے بھی مراد لے سکتے ہیں خوارج کو بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جو اسلام اسلام اسلامی حکمراں کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں تو ان کی بھی سزا یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نما جزا الدین خارب اللہ و رسولف الرد فساد قطلو اویسلب او تو قطّین و ارد الحمن خلاف الف العرد جیسا کہ سور طبع کی یہ آیت ہے کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں Hmm. ان کی سزا کیا ہے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یعنی دہشت گرد دہشت گردی پھیلاتے ہیں معصومین کو قتل کرتے ہیں مسجدوں میں جا کر بمبلاسٹ کرتے ہیں हा? اور یہ خوارج کی صفت ہے وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے جو خوارج ہوتے ہیں وہ ہاں عام مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ سب کافر ہیں لہذا ان کو مارو اور ان کو قتل کرو ہاں ان کے بچوں کو قتل کرو مسجد میں جا کر بلاشت کر دو ہاں اور تو تمہیں کیا ہے ان کو پڑھانے والے جو علماء سو ہوتے ہیں ان کو جو درس دینے والے ہوتے ہیں وہ جنت کے بدلے کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری ایگزام جائے گی تمہیں ڈائریکٹ جنت مل جائے گی تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا یہ شہادت نہیں ہے یہ دہشت گردی ہے یہ جو ہے معصومین کو اور ابریا کو قتل کرنا ہے ان کی سزا اسلام میں مقرر کر دی ہے کہ ان کو قتل کر ڈالو ہاں ان کی سزا کیا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائے یا سولی پر چڑھا دیے جائے یا عبرت کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائے دائنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو داہنا پاؤں اس طرح سے ان کو نشان عبرت کے لیے اس طرح سے کیا جائے اور یا تو ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے تو یہ سزا ہے جماعت کو چھوڑنے والے کی اور خوارد کا راستہ اختیار کرنے والے کی سزا ہے اور یہاں پر یہ حکم ہے بہت اچھی طرح سے ناقد ہے جو لوگ بغاوت میں اور دہشت گردی میں یہاں پکڑے جاتے ہیں ہاں ان, کو ان کو اچھی سے سزا ملتی ہے تاکہ لوگ اس سے اس غلط کام سے اور اس خروج سے باز آ جائے اگلی حدیث ہے وانا عشت رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا قتل مسلم طلات مخصل خصال و رجولن یقت المسلمن يقتل مسلما متعمدا رضول یق يخرج من الاسلام فیو الله ورسوله و او يصلب اونفا من العب یہ حدیث جو ہے اسی معنی کی پیچھے حدیث گزر چکی ہے یہ سرنا بداود وغیرہ کی صحیح حدیث ہے رضی اللہ ضلع تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا قتل حلال نہیں ہے مگر اس کے اندر تین صفتوں میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے تب اس کا خون حلال ہو جاتا ہے نمبر ایک محصن شادی شدہ زناکار شادی شدہ ہاں شخص سے زنا سرزد ہو جائے تو اسے فیور جم تو رجم کر دیا جائے گا پچھلے حدیث میں کیا بتایا گیا کہ بلسانی حکم بس شخص کا ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی کہ فیورجم اسے رجم کر دیا جائے گا اور جیسا کہ آپ نے تفصیل سے پچھلی حدیث کی شرح میں آپ نے سنا بھی اور دوسرا کون شخص سے ہے واراجلن یا قطل مسلم متعم اور دوسرا کون شخص سے ہے جو کسی مسلمان کو قسدن قتل کرے پچھلی حدیث میں مختصر طور پر ہے النفس نفس ان نفسو بھی نفس جان کے بدلے جان لیکن اگر قتل خطا ہے تو جان کے بدلے جان نہیں قتل خطا ہے تو جان کے بدلے جان نہیں وہاں دیت سے کام چل جائے گا دیت دینی پڑے گی اس کو لیکن یہاں پر اس حدیث کے اندر اس کی تفصیل ہے کیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو اصدن قتل کرے تو وہ کیا کیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا اس کے بدلے قصاصم قساس قتل کر دیا جائے گا لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر مقتول کے وارثین راضی ہو جائیں تو پھر دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت لی جائے گی اور اگر مقتول کے وارثین معاف کر دیں تو معاف کر دیا جائے گا ایک چیز اس میں جاننے کی ہے کہ مقتول کے وارثین اگر دیت لے لیں معاف کر دیں تو ایک حکم باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے شاہرین متطابین دو مہینے کے روزے ہم قطل مطامدن فجاجر مخالدن فیاب اللہ علیہ وادین اس طرح سے شاہرین متطابین لفظ ہے تو دو مہینے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے تیسرا شخص وراد الخرج بین ال اسلام تیسرا شخص وہ ہے جو اسلام سے نکل جائے اللہ اسلام سے نکل جائے اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے جیسا کہ مرتدین نے کیا مرتدین نے ایسا کیا کہ اسلام سے ارتداد ہی نہیں اختیار کیا بلکہ کیا کہتے ہیں جنگ کے لیے وہ تیار ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوج تیار کی اور ان سے باقاعدہ جنگ کی ان کو قتل کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو قتل کر دیے جائیں گے یا سولی پر چڑھا, دی جائیں گے چڑھا دیے جائیں گے یا وہ زمین سے ملک سے نکال دیے جائیں گے یا تو ملک سے نکال دیے جائیں گے یہ روایت سورن داود اور نسائی کی ہے امام حاطم نے صحیح کہا اور یہ صحیح روایت ہے وہان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما بین الناس وما فی متفق علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ خون کا فیصلہ ہوگا خون کے بارے میں اور سب سے پہلا خون اس روئے زمین پر کس نے کس کا کیا جی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں یہ ہوا جس کا ذکر چھٹے پارے میں سورہ معاہدہ کے اندر ہے وطلو علیہ ہم ابن آدم ابلحق دو بیٹوں کے بارے میں آدم علیہ السلام کے کہ ان میں سے ایک بیٹے نے جس کا نام قابل تھا حابیل کو قتل کر دیا اور اس میں اگر حابل قابل میں کچھ فرق ہو تو قاتل قاف سے ہوتا ہے اور قابل ہی قاف سے ہے اس لیے آپ جو ہے یاد رکھیں کہ قابل اس کا نام قاف سے ہے وہی قاتل ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا فیصلہ قیامت کے دن جو لوگوں کے درمیان ہوگا وہ خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو اس لیے خون بہانا بہت بہت خطرناک ہے شک و شبہ کی بنیاد پر بھی خون کسی کا نہیں بہایا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایات دنیا اے ایمان والو جب تم زمین میں کہیں سفر کرو تو تم تحقیق اور چھانبین کر لو ایسا نہ ہو کہ تم جس کے ساتھ ملاقات کرو اور وہ سلام بھی کرے تب بھی اس کو جو ہے مال غنیمت کے چکر میں اس کو قتل کر دو اس طرح سے ایک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹی چھوٹا سا ایک لشکر بھیجا تھا ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا دیکھا کہ ایک چرواہا تھا تو اس نے ان لوگوں سے سلام کیا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے اور اسلام کا اظہار کر رہا ہے ان لوگوں نے کیا کیا اس کو قتل کر دیا اور مال گنیمت لے لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ آیت, راز... یہ آیت رازل ہوئی کہ تب تغون عرض الحیات الدنیا دنیا کہ تم لوگ دنیا کا سازو سامان اور مال غنیمت چاہتے ہو یہ ایسا نہ کرو اسی طرح سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کسی جنگ میں ایک آدمی کو قتل کر کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ شد اللہ الہ الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ اللہ, اللہ کاقرار کا کیا انہوں نے اور کلمہ پڑھا لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تروار اٹھائی دی اور گردن مار دی اس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو بہت ناراض ہوئے بہت غصہ ہوئے بہت غصہ ہوئے اور فرمائے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اس نے جو ہے وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشقاق سکل بہو کیا تم نے جو ان کا سینہ اور دل پھار کر کے دیکھ لیا تھا تو اس طرح سے شک و شبہ کی بنیاد پر بھی کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا قتل کا معاملہ بڑا سنگین ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا من اجل ذالک کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکا انما احیل ناس جميعا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے یہ, کیا کیا یہ قانون لکھ دیا یہ قانون بنا دیا کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ایک انسان کو قتل کر دیا من قتل منقطر اسرائیل نفسا بغیر نفسن اور فساد فی الارض بغیر فساد کے یا یہ کہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ایک جان کا خون بہا دیا فقان نما تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا قتل ایک معمولی بات نہیں ہے اور جس نے کسی انسان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو یہ جو ہے قتل کا معاملہ بڑا خطرناک ہے بالخصوص مسلمان کی جان کا جان لینا یا قتل کرنا مسلمان کا خون بہانا یہ خطر خطرناک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال مسلم پوری دنیا کا تباہ ہو جانا ختم ہو جانا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک آسان ہے اور معمولی ہے ایک کسی مسلمان کے خون کے بہائے جانے سے پوری دنیا برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب اللہ, اللہ کے نزدیک معمولی بات ہے لیکن ایک مسلمان کا خون بہایا جائے اللہ تعالیٰ کو گبارا نہیں تو قتل کا معاملہ بہت سنگین ہے اسی لیے قیامت میں سب سے پہلے جو ہے جو ہے خون کا فیصلہ ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے قاتل بیٹے پر قیامت تک جتنے خون ہوں گے اس کے اوپر ایک اس کا گناہ ڈالا جائے گا بتا سوچ لیجیے بھی خون قیامت تک ہوں گے آدم کے قاتل بیٹے پر اس لیے کہ قتل کو سب سے پہلے اس نے شروع کیا ایجاد کیا یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ہے کون سی حدیث ہے اولما یو خاص ابو بھی لبد القیامت اسلح قیامت کے دن سب سے پہلے جو محاسبہ ہوگا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے اسلح یہاں کیا ہے حدیث قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلا فیصلہ کس کے بارے میں کیا جائے گا ہاں قتل کے بارے میں تو اس کے دو جواب ہیں تو اس کے دو جواب ہیں ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے وہ اس طرح سے کہ نماز کا, کے بارے میں جو کہا, جات, کہا حدیث ہے کہ سب سے پہلا حساب جو ہے نماز کے بارے میں ہوگا تو اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے کس سے ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور خون کے بارے میں جو پہلا فیصلہ ہوگا وہ کس کے بارے میں ہے حقوق العباد سے تعلق ہے حقوق الناس سے اس کا تعلق ہے اس لیے دونوں حدیث اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے مانا دونوں کا صحیح ہے ایک جواب اور یہ دیا گیا ہے کہ حساب سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا حساب لینا الگ بات ہے اور فیصلہ سب سے بارے پہلے نماز کے یہ خون کے بارے میں ہوگا فیصلہ الگ چیز ہے تو حساب پہلے ہوتا ہے فیصلہ بعد میں ہوتا ہے تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی نماز پہلے ہے اور قتل کا معاملہ کیا ہے وہ بعد میں ہے یہ بھی اہل علم نے جواب دیا ہے تو خون کا معاملہ بڑا خطرناک ہے لوگ آج کے دور میں بڑا آسان سمجھ لیا ہے معمولی سی معمولی بات پر خون بہا دیتے ہیں پراپرٹی کے لیے دنیا کے لیے آ? اپنی انا کے لیے اپنی بے عزتی پر طاقت ہے قوت ہے کسی نے کسی کمزور آدمی نے کسی کو با, کیا کہتے ہیں برا بھلا کہہ دیا گالی دے دیا کچھ کہہ دیا تو اب وہ اس گالی کا بدلہ وہ خون سے لیتے ہیں بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے ہاں تو اس کا بدلہ جو ہے آدمی جو ہے خون سے لے لیتا ہے جان مار دیتا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے بہت سخت سزا ہے قاتل کی وعن سمرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل اب دہ ومن جدع اب دہ جدا احمد اربا و حسن وہ امایت الحسن البصری الصمر بحد اختلفہ من ہوں فی روایتی ابودی ومن ابد خَصَ <زیادة> ہو رضی الله تعالی علہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے اور جس کسی نے اپنے غلام کی ناک کاٹ لی یا جسم کا کوئی عزو کاٹ لیا ہم اس کا عزو یا اس کی ناک کاٹ لیں گے سور نبی داؤد اور نسائی کے اندر یہ زیادتی ہے کہ جس کسی نے اپنے غلام کا خشیا نکال دیا کپورا نکال دیا ہم اس کو ہاں اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں گے تو یہاں پر یہ حکم اس سے پتا چل رہا ہے کہ اگر کسی آزاد شخص نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو قصاص کے طور پر آقا کو قتل کر دیا جائے گا یا یہ کہ کسی آقا نے اپنے غلام کو زخم پہنچایا ناک کان کاٹ لیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا تو اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ آقا کو غلام کے بدلے قتل کر دیا جائے گا اس حدیث کے پیش نظر ایک قول یہ ہے کہ آقا کو گلام کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی آقا نے اپنے غلام کو قتل کیا ہے تو نہیں قتل کیا جائے گا لیکن کسی دوسرے کے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا لیکن یہ بات کہ آقا کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا یہ بات صحیح ہے کیوں اس لیے کہ یہ حدیث سب سے پہلے یہ حدیث کیا ہے ضعیف اس کو اہل علم نے کیا کہا ہے ضعیف کہا ہے کیونکہ اس میں حسن بصری روایت کرتے ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے اور حسن بصری نے سمرہ بن جندب سے حدیث سنی نہیں ہے کئی روایتیں یہ ہی حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں سمرا بن جد رضی اللہ تعالی عنہ سے لیکن حسن بصری کیا ہے تابعی ہے اور سمرا بن جدو صحابی ہیں لیکن تابعی ہونے کے باوجود بھی ان کا سیما حسن بصری کا سیما سمرا رضی اللہ تعالی عل سے ثابت نہیں ہے حدیثوں کی روایت کرنے میں جب سیما ثابت نہیں ہے تو گویا کہ یہ روایت کیا ہو گئی کہ یہ روایت منقطع ہو گئی گویا کہ حسن بصری اور جندی رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی چھوٹا ہوا ہے اور جو اس طرح کی روایت ہو کہ بیچ میں کوئی چین ٹوٹی ہوئی ہو چھوٹی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں کوئی راوی ساقت ہو راوی کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ روایت کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے تو اہل علم نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاد فرمایا ہاں کتب علی کم القساسل قتل الفرو بل کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے اوپر جو ہے ہاں قتلوں کے بارے میں قتل کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے کہ اگر جانے ہاں ناحق خون بہا دیا جائے جانے لے لی جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر قصاص فرض کیا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحر بالحر تفصیل ہے کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا والعبد بالعبد اور غلام کو غلام کے بدلے قتل کر دیا جائے گا تو یہاں پر جو العبد بالعبد ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غلام کو غلام کے بدلے قتل کر دیا جائے گا لیکن اگر کسی غلام نے آزاد کو قتل کیا ہے تو سب کا متفق علی فیصلہ ہے کہ غلام کو قتل کر دیا جائے گا لیکن اگر غلام نے آقا نے آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو اس بارے میں اختلاف ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو کہ غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آزاد کو غلام کے بدلے قتل کر دیا جائے گا الگ الگ ذکر کیا ہے اسی وجہ سے اس حدیث کو یہاں پر اس آیت کو لوگوں نے پیش کیا ہے کہ اس یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا یہی بات صحیح ہے لیکن جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ تین قسم کے لوگ جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے ان کا خون حلال ہو جائے گا لیکن یہاں پر حدیث جو آگے آ رہے ہیں سنیے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه احمد والترمذی وابن ماجہ وصححه ابن الجارود ودارود وقال الترمذی انه مصحح والحديث صحيح یہ حدیث صحیح ہے یہاں کتاب کے مصنف نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے دیگر محققین کے نزدیک یہ حسن یا صحیح ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کو والد کو باپ کو بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کزن قتل کر دیا غلطی سے قتل ہو گیا تو وہ تو سب کا سب کا جو حکم ہے وہ باپ کا بھی حکم ہے لیکن اگر جان کر کے بھی اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو ایسی صورت میں باپ کو بیٹے کے بدلے جو ہے قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ ہاں باپ بیٹے کے وجود کا سبب ہے اور باپ کی عظمت اور حرمت ہے اور احترام ہے اس لیے جو ہے شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ بیٹے باپ کو بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا ویسے اس طرح کا واقعہ بہت شاذ و نادر پیش آتا ہے لیکن اگر کبھی پیش آ جائے کہیں قسدن باپ نے قتل کیا ہو تب بھی باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا یہیں تک آج کا درس رکھتے ہیں اور صلی اللہ علیہ نبینا محمد علیہ اور صابعت میں السلام علیکم